روگ. ایک روگ ہے جو ہمارے وجود میں رینگ رہا ہے اور ہمارے جسم سے رسنے لگا ہے اور بستیوں میں اس کی سڑاند پھیل رہی ہے اور ایسا ہے کہ جب جسم کو غسل دیا جاتا ہے تو غلازت اور بھی دور تک پہنچتی ہے ایسے میں یا تو ازیت اور ندامت ہے اور یا ایک دوسرے کے لیے ملامت ہے حالانکہ نہ ایک قصوروار ہے اور نہ دوسرا کہ یہ سب کے سب اسی پیپ کو چاٹتے اور اسی سڑاند کو اگلتے ہیں جس سماج نے کچھ گھرانوں کو اجالے اور باقی کو اندھیرے سوپے ہیں اس نے بستی میں کوڑھ پھیلایا ہے اور اب یہی کوڑھ اپنے کیڑوں کا رسک بھی ٹھہرا ہے روگ ہی ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں پر اس روگ پر کوئی نظر نہیں ڈالتا کاش وہ جانتے کہ یہ روگ ان کے وجود کو مسق کر ڈالے گا یہاں تک کہ پہچاننے والے اسے پہچان بھی نہ سکیں گے جو طبیب بھی صورت میں اصلاح حال چاہتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں انہیں معذور سمجھو کوششیں کی جاتی ہیں اور رائے گاں جاتی ہیں کوششیں کی جائیں گی اور اسی طرح رائے گاں جائیں گی یوں ہے کہ جسم جب تک اندر سے اپنے اس روگ کو اگل نہیں دے گا اسی طرح سڑتا رہے گا برائی کو اس کے بہاؤ پر روکنا بیکار ہے دھوئیں کو پھونکے مار کر اڑانے سے کہیں آگ بجھ سکتی ہے پر جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں قصوروار نہیں انجان اور نادان کہو ہم سب فتنوں کے سرچشمے کو نظر انداز کر گئے ہیں اور اب ہمارا کوئی قابو نہیں چلتا ایسا ہے کہ جیسے یہ ابتلا اب ہماری عادت بن گئی ہے اور اب یہ قوم اپنی زندگی کے اس روغ سے اس قدر مانوس ہو چکی ہے کہ صحیح تشخیص سے ڈرتی ہے اور اپنا غلط حال بیان کرتی ہے جب کسی قوم کی آزار پسندی اس حد تک پہنچ جائے تو پھر نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے کیا ہوا بس یہی کہ پوری کوشش کے ساتھ مرض کی غلط تشخیص کرائی گئی اور یہ سچ مچ ایک عجیب بات ہے اس ملک میں خدمت خلق کی خاطر علاج کرنے والوں کے کتنے ہی جتھے گھومتے نظر آتے ہیں ان کے پاس ہر اس مرض کا شرطیہ علاج موجود ہے جس کا مریض سے کوئی تعلق نہیں پر ان کا اصرار ہے کہ تمہاری بیماریاں صرف وہی ہیں جن کا علاج کرنا ہم جانتے ہیں ایسا کب تک ہوگا اور کب تک یہ معذور اور مسکین گروہ اپنی پیپ اور اپنے پھوڑوں میں پڑا سڑتا رہے گا تمہارا روگ تمہارے سماج کے اندر کا روگ ہے جب تک اس سماج کا علاج نہ کیا جائے گا اس وقت تک تمہاری صحت کی کوئی امید نہیں کیا زندگی کی صحت اور اس کے حسن کی خاطر سماج کی ہڈیوں میں شرائط کر جانے والی اس بیماری کا کوئی علاج کیا جائے گا جون سن انیس